اذوالعافية نشتهان رزيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الحجرات انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني ولاسر تم خیر آمین یا رب العالمین سوت الجرات سے ایک آیتم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالی نے مومنوں کو پھر ڈیفائن کیا کہ دعوے ایمانی میں کون لوگ سچے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نم المومنون الزینا آمنوب اللہ و ہی مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر وہ شک میں ہرگز نہیں پڑے و جاہدو امبالحم و انفسم فی سب اور انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا الای کا دیکھ یہ ہیں سچے لوگ یعنی دعوی ایمانی میں یہ ہیں سچے اگر کوئی مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے اندر صفات دیکھ لے اگر اس صفات پائی جاتی ہیں تو مومن ہے اسی طرح سوت الانفال میں کل ہم نے مومنین کی صفات دیکھی تھیں کیا صفات تھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ مومنوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مومن تو صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعریف کے مطابق اپنی ڈیفینیشن کے مطابق مومن بننے کی توفیقرمائے چبلا اسمیا میں ہم نے معرفہ کی اقسام کو مبتا کی جگہ پر استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے ہم نے جملہ اسمیہ میں مبتا کی جگہ پر علم کو استعمال کر لیا اور جملہ بنا لیا زئید الصالح جو پہلا جملہ تھا ہمارا اس کے بعد ہم نے مرب اللہ اسم کو مبتلا کی جگہ پر استعمال کرتے ہوئے جملہ بنایا الولد صالح لڑکا نیک ہے پھر کل ہم نے اسماء اشارہ کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کرتے ہوئے جملہ اسمیہ بنایا ہاضا صالحن تو الحمد جی معرفہ کی تین اقسام کو ہم مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے جملے بنا چکے ہیں آج ہم ان اللہ تعالیٰ معرفہ کی چوتھی قسم جو ہے زمائر اس کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر ان اللہ تعالیٰ جملے بنانے کی مشق کریں گے ذہن میں تازہ کر لیں کہ جملہ اسمیاں سنتے ہی دو لفظ آپ کے ذہن میں کیا آنے چاہیے مفتا اور خبر مفت کسے کہتے ہیں مفتا سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک اسم آنا چاہیے جو مرفو ہو اور معرفہ ہو مرفو ہونا شرط ہنڈریڈ پرسینٹ ہے مارفا ہونا شرط نائنٹی نائن پرسینٹ شرط ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا مفتا ہوگا اور اس سے جملہ اسمیا کی ابتدا ہو رہی ہوگی اور اس کے بعد اگر کوئی اسم آ رہا ہوگا وہ نکرا ہوگا اور مرفو ہوگا تو وہ اس مبتدا کے لیے خبر کا مقام لیے ہوئے ہوگا اور یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا اور ترجمہ کرتے ہوئے ہم پہلے مفتا کا ترجمہ کریں گے پھر خبر کا ترجمہ کریں گے اور اینڈ پہ مبتدا کے مطابق اردو میں ہے لگا دیں گے ان شاء ٹھیک ہے جی تو یہ تھا جی جملہ اسمیا کا پورا پیٹرن اسمائے شاہراہ کے حوالے سے ایک مختصر بات رہتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور پھر ان شاء کو ہم مفتا کی جگہ پہ استعمال کر کے آج کے ٹاپک کو ان شاء شروع کریں گے اسماعی شاہ میں ہم نے کل واحد اور جمع کے اسمائے شاہراہ پڑھے تھے ذرا روائز کر لیجیے وہ اسماعی شاہراہ کیا تھے اسماء اشارہ قریب کے بھی تھے اور بعید کے بھی تھے قریب میں میں نے آپ کو تین اسماء اشارہ یاد کروائے تھے دو واحد کے تھے اور ایک جمع کا تھا جو دو واحد کے تھے اس میں ایک مذکر واحد کا تھا ایک مہنس واحد کا تھا اور جو جمع کا ایک تھا وہ مزکر مونس دونوں کا ہی تھا تو تین اسماء اشارہ کون سے تھے وہ تھے حاضہ حاضی ہا الائی تو یہ تین اسماء اشارہ تھے آپ کے قریب کے بعید کے بھی اسی طرح تین اسماء اشارہ تھے دو واحد کے ایک جمع کا واحد میں مزکم انس کے لیے الگ الگ اشارہ تھا لیکن جمع میں مزکم انس کے لیے ایک اشارہ تھا اور وہ اشارے تھے یا اشارے کے لیے الفاظ تھے ظال کا اور الائے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واحد اور جمع والے اسماء اشارہ یہ مرفو بھی ایسے ہی ہیں منصوب بھی ایسے ہی ہیں مجرور بھی ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کے سامنے اسماء اشارہ کے اراب کی بات ہو کوئی آپ سے پوچھے جی اسماع اشارہ کا اراب کیسے آتا ہے تو اس وقت آپ نے یہ ہاتھ نہیں کھول دینا ٹھیک ہے نا اسمائے اشارہ ڈفرنٹ چیز ہے وہ ہاتھ آپ نے اس وقت کھول لیا جب سمپل اسم کے اراب کی بات کی, کی جا رہی ہوگی آپ کے سامنے اب یہ اسم اشارہ یہ ایک الگ ٹائپ ہے اسماء کی تو اس کا اپنا اراب ہے اس کا اپنا اراب ہے تو اسماء اشارہ کا اراب ذہن میں رکھنے کے لیے آپ نے یہ چارٹ جو ہے وہ یاد کرنا ہے جس میں آپ کو واحد اور جمع کے اسمائے اشارہ یاد ہونے چاہیے اور یہ بات بھی یاد آنی چاہیے کہ واحد اور جمع کی اسماعشارہ مرفو منصوبہ مجرور ایک جیسے ہی ہیں ایسے ورب جن کی تینوں فارمز ایک ہی ہوتی ہیں مثلا پٹ ایک ورب ہے اس کی تینوں فارمز آپ سے پوچھی جائیں تو آپ کہیں گے جی پٹ پٹ پٹ اوکے تو حاضا اس میں اشارہ ہے اس کی تینوں فاؤنس پوچھ جائیں تو آپ کہیں گے جی ہاذا ہاضا ہاضا ہی اس میں اشارہ ہے اس کی تینوں فاؤنس پوچھ جائیں تو آپ کہیں گے ہاضی ہی حاضی حاضی ہی اسی طرح ہاؤلائی اسی طرح ظال تل کا اسی طرح الا تو واحد اور جمع کے اسماعی اشارہ جو ہیں یہ تینوں فاؤز میں ایک ہی طرح کے لفظ ہیں سوال آیا ہے یہ کہ ہمارے سامنے ایک جملہ آتا ہے جی یہ اسٹوڈینٹس ہیں اوکے جی تو پہلی بات نوٹ کر لیں گے سوال ہی نہیں ہوگا کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں یا سوال ہوگا یہ طلبا ہے یا ہوگا یہ طالبات ہیں کیونکہ اسٹوڈینٹس انگلش کا لفظ ہے اور وہ اردو جملے میں ڈالا نہیں جائے گا تو جملہ یہ تو آئے گا ہی نہیں لیکن اگر آ جائے کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں تو سوال ان کا یہ ہے کہ یہاں پر ہم سے مراد مذکر لیں گے یا مونس لیں گے دس از اے کوشچن مراد یہی ہے نا مقصد کہنے نا یہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں تو ہیں جمع کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں اسٹوڈینٹ سے پتہ نہیں چل رہا کہ مزکر اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے یا مونس اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے واحد جمع کا تو پتہ چل رہا ہے آپ کو اگر ہوتا ہے یہ اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کہتے ہیں یہ واحد ہے اب ہے یہ اسٹوڈنٹس ہیں تو اب جمع ہے آپ کو مزکر مونس کا نہیں پتہ چل رہا تو اس میں سمپل سا اصول ہے وہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی جینڈر مینشن نہ کیا جائے نا جب جینڈر منشن نہ ہو تو آپ نے پریفر مذکر کو ہی کرنا ہوتا ہے ایک بات دوسرے اگر گفتگو میں بات ہو رہی نا تو جب کوئی اشارہ کر کے کہہ رہا ہوگا نا کہ یہ اسٹوڈینٹس ہیں تو سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ میل ہے کہ میل ہیں کیونکہ اشارہ انہی کی طرف ہو رہا ہوگا نا یہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا اور اگر فزیکلی موجود نہیں ہے یہ آپشن تو آپ نے مذکر کو پریفر کرنا اوکے جی دونوں مکس ہو تو آپ کو پتا ہی ہے وہ تو ہم نے پہلے سے رول بنا دیا کہ جب مذکر مونس مکس ہوں گے تو ہم مزکر ہی یوز کریں گے اشارہ تو مذکر مونس دونوں کے لیے جمع کا ایک ہی ہے ہا اولا اوکے جی اور آگے رہ گیا یا طلاب کا لفظ آپ نے استعمال کرنا تھا یا طالبات کا لفظ استعمال کرنا تھا تو اب آپ تلاب بھی استعمال کر لیں گے اس میں مزکر مونس سبھی آ جائیں گے اوکے اور الگ الگ مینشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے جی ہا اے اور ہا اے نا دونوں جگہ اشارہ تو ایک ہی آئے گا نا تو اب میں آپ کو صرف مسنا کے اسماعی اشارہ جو ہیں وہ بتا کر اسماعی اشارہ والا ٹاپک جو ہے وہ مکمل کرنے لگا مصنح کے اسماعی اشارہ قریب کے مذکر اور مونڈس اسی طرح بعید کے مذکر مونس قریب کا جو مصنف کا اشارہ ہے مذکر کے لیے وہ ہے ہا زانی آپ کو پھر آنے کی آواز مل گئی ہا زانی اوکے مونس کا جو اشارہ ہے مصنا قریب کے لیے وہ ہے ہاتھی ہا تانی, ہا تانی. جی تو ہاضانی ہاتانی اب میں آپ کے سامنے کریب کے اسمائے اشارہ کا پورا چارٹ بول سکتا ہوں میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں ذرا سنیے گا ہاضا ہازانی مسنفی بول دیا میں نے ہا الائی مذکر کے تین بول دیے ہاضا ہاضانی ہا ازی ہاتانی ہا لیکن ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ نے مصنع کے یاد نہیں کرنے کیونکہ نہ ہونے کے برابر یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں چھوٹا سا دماغ ہے ہمارا کیا کچھ اس میں جمع کریں گے ہم تو اس لیے مصنف کو آپ سکپ کر دیں واحد اور جمع کے اسماعی اشارہ بہت استعمال ہوئے ہیں وہ بس آپ فوکس کریں لیکن جسے شوق ہے وہ اس پیٹرن پہ یاد کر سکتا ہے ہاضا ہاضانی ہا الائی ہاضی ہی ہاتانی ہا الائی اب دور کے اشاروں کی بات کر لیں مصنح کے تو مذکر بعید کے لیے مسنا کا اشارہ جو عرب استعمال کرتا ہے وہ ہے جی زانیکا اور مونس مصن بعید کے لیے اشارہ استعمال کرتا ہے تانیکا اب دیکھیں وہ ہازانی ہانی پھر بھی ذرا تھوڑے سے آسان تھے اب یہ زانی کا اور تانیکا ذرا تھوڑے سے سکیل سے ہو گئے لیکن آپ کر سکتے ہیں کہ زالکا زانی کا الائکا تلکا تانیکا الائکا اور پورا چارٹ اگر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا ہاضا ہا زانی ہا از ہا تانی ہا االکا ذانیکا اچھا اب یہ جو اسماعی اشارہ لکھے ہوئے نا مصنف والے یہ مرفو ہے ذہن رکھے گا یہ مرفو ہے مرفوع ہے جبکہ واحد اور جمع والے اسماع اشارہ ہم نے کہا تھا مرفوع بھی وہی ہیں منصوب بھی وہی ہیں مجرور بھی وہی ہیں لیکن مسنا میں مرفو الگ اسمایشار منصوب اور مجرور الگ اسماع اشارہ ہیں اوکے تو اب میں آپ کے سامنے منصوب اور مجرور اسمای اشارہ لکھنے لگوں گی منصوب اور مجرور دیکھیں آنی کی آواز جب آئنی کی آواز میں بدل جاتی ہے تو منصوبہ مجرور ہو جاتا ہے تو ہاج آنی کی منصوبہ مجرور فارم کیا ہوگی ہا زنی بن گیا ہاتانی کی منصوبہ مجرور فارم کیا ہوگی ہاتھ اب یہاں پر کا کو نکال دیں ذرا میں سے وقتی طور پہ یہ کا دونوں کے کاہ ہے نا دونوں کے اینڈ پہ کا ہے کا کو ہٹائیں تو کیا بچا زانی تو زانی آنی مرفو ہے تو مرسو میں ضرور کیا ہوگی زینی تو زینی لکھ کر واپس سات کا لگا دیں زینی کا اسی طرح جو تانی کا ہے اس میں سے کاف کو ہٹایا ہم نے تو کیا بچا تانی تانی تو تانی سے تینی بن گیا تینی لکھ کر واپس کا لگا دیں تو یہ بن گیا جی تو اب کا شارہ کا چارٹ اعراب کے اعتبار سے بھی پورا ہو گیا جنس عدد وہ ست تو آپ کو پہلے معلوم تھی اس کی تو اب چارٹ جو ہے وہ پورا ہو گیا الحمد لیکن میں پھر کہوں گا کہ مسنا کے اسماعی اشارہ جو ہیں مرفوع فارم میں منصوب اور مجرور فارم میں آپ کے پاس لکھے ہوئے ہونے چاہیے ٹھیک ہے لیکن آپ کو یاد کرنے کی کوئی خاص ضرورت اس سٹیج پر نہیں ہے آپ کو جو اسماعی اشارہ یاد ہونے چاہیے وہ صرف واحد اور جمع کے ہیں قریب اور بعید کے چھ اسماعی اشارہ آپ سب کو یاد ہونے چاہیے ایک مرتبہ چھ اسماعیہ اشارہ جو ہے دوہرا لیں اور پھر ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جی صرف واحد کے اور جمع کے اوکے جی ہاضا ہاضی ہا اکا کا, آزا آزا کا. آزا اس میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جی ہے. اس کی تینوں فارم بولے مونس اس میں اشارہ کیا ہوگا ہاضی آصف آپ سے سوال ہے میرا کہ ہاضا اور حاضی ان دونوں کی جمع کے لیے کیا اس میں اشارہ استعمال ہوگا آزان. جمع کے لیے ہا لائی ہاضا کی جمع ہاؤلائی ٹھیک ہے جی امیر میرا آپ سے سوال ہے کہ واحد مذکر بعید کے لیے کون سا اشارہ استعمال ہوتا ہے زالیکا زالکا کی تینوں فارمس بتا دیں زالکا کی مونس کیا ہوگی تلکا کی جمع کیا ہوگی زالیکا کی جمع کیا ہوگی علائقہ کا واحد کیا ہوگا ذالکا یا تلکا زالیکا یا تل اگر آپ کو بات سمجھ میں آ تو سوال کہیں سے بھی کر لیا جائے آپ کا جواب بالکل صحیح ہوگا اگر بات سمجھ نہیں آئی صرف رٹنے تو رٹنے میں پھر آپ سے سوالات نہیں کیے جا سکتے پھر آپ کو یہ کہا جائے گا جی بس اسما اشارہ سنا دیں پھر آپ نے ایک طرح سے شروع ہونا اور کہنا جی پہلا بس بتا دیں پہلا لفظ ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ظالقا کا ترجمہ جو ہے یہ کے طور پہ ملتا ہے اور تلکا کا ترجمہ بھی عام طور پہ یہ کے طور پہ ملتا ہے اس کا جواب ان اللہ تعالیٰ دوسرے لیکچر میں اس کے بعد والا جو لیکچر ہوگا اس میں آئے گا ان اللہ اس وقت میں کلیئر کر دوں گا اوکے جی لے جی اشارہ ہمارے مکمل ہو گئے اب ہم واپس جملہ اسلم کی طرف چلتے ہیں اور ہم نے جملہ اسلم میں زمائر کو ایز اے مبتدا یوز کرنا ہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے زمائر بطور مبتدا تو معرفہ کی چوتھی قسم کو ہم آج ایزے اے مبتدا یوز کریں گے زمائر جمع ہے ضمیر کی زمائر جمع کا لفظ ہے اس کا واحد ہے ضمیر اور ضمیر کو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں اوکے جی فارسی میں عربی میں اردو میں ضمیر ضمیر ہوتا ہے انگریزی میں پروناؤن ہوتا ہے پروناؤن کو اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ پروناؤن ورڈ وچ از یوز ان ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے یہ جگہ پر استعمال کرنے کا مطلب حسن کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام آمر ہے آپ کا نام ہسن ہے ان کا نام ثاقب ہے ٹھیک ہے اب میں تینوں نام لیے بغیر لفظ بولوں گا اور آپ کہیں گے کہ یہ تینوں لفظ جو ہے ان تینوں ناموں کی جگہ پہ ہی استعمال ہوئے میں جملہ بولتا ہوں آپ کے سامنے عامر نے حسن سے ساکب کے بارے میں بات کی عامر نے حسن سے ساکب کے بارے میں بات کی اب آمر ہسن اور ساکب ناؤنز ہے نا ان کی جگہ میں نے پروناؤن یوز کرنا ہے تو میں کچھ یوں کہوں گا میں نے تمہارے سے تم سے اس کی بات کی میں نے تم سے اس کی بات کی میں تم اس یہ لفظ استعمال کر لیا میں نے انگلیش میں یو ہز تو پروناؤنس آپ کو پتہ ہے ساری زندگی پروناؤنس ہی پڑھتے آئے ہیں آپ یہ تو میں آپ ریکال کروا رہا ہوں آپ کو کہ پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوز ان پلیس آف اے ناؤن بس جو آپ نے کچھ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ پروناؤن جو ہیں یہ تین طرح کے ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو پروناؤنس ہم پڑھنے لگے ہیں نا یہ پرسنل پروناؤنس ہیں پرسنل پروناؤنس کہتے ہیں یہ کہ پرسن سے متعلق ہوتے ہیں جی تین طرح کے ہوتے ہیں پرسنل پروناؤنس ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن فرسٹ پرسن ہوتا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے میں اس وقت بات کر رہا ہوں نا تو میں فرسٹ پرسن ہوں ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جس بات کی جا ہوتی ہے ایک ہوتا ہے تھرڈ پرسن ہوتا ہے جس کی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو پہلے تو یہ کانسپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ پروناؤنس میں تین طرح کے پروناؤنس آپ کو ملیں گے فرسٹ پرسن پروناؤنس سیکنڈ پرسن پروناؤنس تھرڈ پرسن پروناؤنس تو ذرا میرے اشارے بھی دیکھ لیجیے گا میں کہہ رہا ہوں جی فرسٹ پرسن پروناؤنس اشارہ میں اپنی طرف کر رہا ہوں سیکنڈ پرسن پروناؤنس جی اچھا اب میں دو ہاتھوں سے اشارہ کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں فرسٹ پرسن پر اوس تو میرے دو ہاتھ جو ہے نا یہ والا ہاتھ میں مذکر کے لیے استعمال کروں گا یہ میں مونس کے لیے کروں گا ٹھیک ہے تو فرسٹ پرسن پرناؤنس سیکنڈ پرسن پرناؤنس پھر دو ہاتھ کر رہا ہوں دائیں ہاتھ میرا مذکر کے لیے بائیں ہاتھ مونس کے لیے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سامنے سیکنڈ پرسن اس کا ذکر ہو رہا ہے تھرڈ پرسن پروناؤز میں ایسے کروں گا تو آپ کو بس جلدی کا اچھا جی یہ والا دیا ہاتھ جو ہے میرا مزکر تھرڈ پرسن کے لیے اور یہ والا مونس تھرڈ پرسن کے لیے کیونکہ یہ اشارے جو ہیں یہ ہمیں پروناؤنس یاد کرنے میں ان اللہ ہیلپ کریں گے اور آپ کو یہ پروناؤنس ان اللہ آج رٹ جائیں گے ان اللہ تو پھر ذہن میں تازہ کر لیں تین طرح کے پروناؤنس ہم نے پڑھنے ہیں پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرسن میں ہم نے پروناؤنس پڑھنے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرسن میں ہم نے واحد پروناؤنس بھی مسنا پروناؤنس بھی جمع پروناؤنس بھی پڑھنے تو پورا چارٹ ہم نے پڑھنا اور پروناؤنس بھی چونکہ اسم ہے پروناؤنس کیا ہے اسم اور ہم نے طے یہ کیا تھا کہ جب بھی ہم نے کسی اسم کو استعمال کرنا ہے جملے میں تو ہمیں اسم کے بارے میں چار باتیں معلوم ہوں گی تو ہم جملے میں صحیح استعمال کر سکیں گے کا مارفا یا نکھرا ہونا ضمائر کا ہمیں پتا ہے کہ یہ معرفہ ہی ہوتے ہیں اب تین پہلو رہ گئے جنس، عدد اور اعراب تو جو چارٹ میں آپ کے سامنے لکھوں گا اس میں آپ کو جنس اور عدد کے حوالے سے مذکر محنت واحد مسن جماع کے پروگرام پتہ چل جائیں گے اب رہ گیا عراب تو عراب میں ہمیں اس وقت ضرورت ہے مرفو ضمائر کی کیونکہ ہم نے مفتا کی جگہ پہ استعمال کرنا ہے تو میں ضمائر آپ کو مرفو اس وقت سکھانے لگا اس وقت میں مرفوز ماہر آپ کو سکھانے لگا تو چارٹ جو میں بناؤں گا اس کو میں ٹائٹل دوں گا مرفوز مائر آپ نے بنا ہوا ہے بعد میں زیادہ سے زیادہ آپ ایک پکچر لے لیجیے گا ٹھیک ہے آپ پورا فوکس بورڈ پہ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی ورنہ آپ کی آدھی توجہ بورڈ پہ ہوگی آدھی کاپی پہ ہوگی تو ہنڈریڈ پرسینٹ آپ جو نہیں دے سکیں گے تو مرفوظ ماہر میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ تھرڈ پرسن پروناؤنس ہم پڑھیں گے تھرڈ پرسن پروناؤنس کو عربی میں فارسی میں اور اردو میں غائب کہتے ہیں جی غائب ٹھیک ہے غائب تھرڈ پرسن پروناؤنس کو غائب کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے سیکنڈ پرسن پروناؤنس سیکنڈ پرسن پروناؤنس کو عربی میں فارسی میں اور اردو میں حاضر یا مخاطب مخاطب کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مخاطب نہیں مخاطب فرق فیصلہ دور لاہور کا ہے ٹھیک ہے اور تیسرے پروناؤنس جو ہیں فرسٹ پرسن پروناؤنس ان کو اردو میں ہم متکلم کہیں گے متکلم تو غائب حاضر یا مخاطب اور متکلم ان سے آسان لفظ ہیں تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن اوکے جی لیکن میں بتاؤں گا سارے آپ کو اب آپ کے حافظے پر ہے اگر آپ سارے یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ تھرڈ پرسن پروناؤنس سیکنڈ پرسن پروناؤنس اور فرسٹ پرسن پروناؤن سے مراد کیا ہے فرسٹ پرسن کہتے ہیں سپیکنگ پرسن کو فرسٹ پرسن سپیکنگ پرسن سیکنڈ پرسن ہوتا ہے دا پرسن اسپوکن ٹو جسے سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے اور تھرڈ پرسن ہوتا ہے دا پرسن اسپوکن اباؤٹ جس کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں okay? تو یہ سارے جو پرسن سے ریلیٹڈ ہیں پروناؤنس تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سارے ہمیں آج یاد ہو جائیں گے تھرڈ پرسن پروناؤنس میں ہم مذکر پروناؤنس بھی سیکھیں گے اور مونڈس بھی سیکھیں گے ان اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سیکنڈ پرسن میں مذکر بھی سیکھیں گے اور مونڈس بھی سیکھیں گے اس طرح فسٹ پرسن میں ہم مذکر بھی سیکھیں گے اور مونس بھی سیکھیں گے, گے اوکے جی تو یہ کالم ہمیں بتا دے گا جینڈر کا اب رہ گیا عدد تو تھرڈ پرسن میں ہم واحد مذکر مونس دونوں سیکھیں گے مسنا مذکر مونس دونوں سیکھیں گے جمع مذکر مونس دونوں سیکھیں گے اوکے تو یہ ہمارا کچھ چارٹ بن جائے گا ٹیڑی میڑھی لائنوں کے ساتھ اور فسٹ پرسن میں آپ نوٹ کریں گے کہ دو خانے آپ کو صرف نظر آ رہے ہیں دی? اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ پرسن میں واحد کے لیے پروناؤنس ہوں گے مسنہ اور جمع کے لیے ایک ہی لفظ ہوگا پروناؤن کا اوکے اس لیے ہم نے ایک ہی خانہ کر دیا مزید یہ بتا رہا ہے کہ مذکر مونس دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہوگا فسٹ پرسن میں تو کچھ آسانی بھی ہے تو اب میں آپ کے سامنے جی تھرڈ پرسن واحد مذکر جسے آپ انگریزی میں ہی کہتے ہیں ہی کے لیے عربی کا لفظ لکھنے لگا ہوں نوٹ کر لیجئے کہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں ہوا ہی ایچ ای دو لیٹر ہوا کے بھی دو حرف ہیں وہ کے بھی دو حرف ہیں ایک کوئی مشکل نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ جی اچھا جی عربی میں آ تو بیس لفظ آ گئے بیس حرف آ دو ہی حرف ہیں جب آپ نے ہی پہلی دفعہ زندگی میں یاد کیا تھا تو کر لیا تھا نا کوئی پریشانی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی نا ہی یاد کر لیا آپ نے تو آج ہوا یاد کر لیں ہی ہوا شی تین لیٹرز ہیں ٹھیک ہے شی اردو میں وہی ہے عربی میں ہی ہے ہوا یا ہوا یا اوکے اچھا اب ہوا کا مسن ہم کرنے لگے ہیں کہ ہوا پلس ہوا کیا ہوا وہ دیکھتے ہیں یہ ہوا جی ہوما ہوا پلس ہوا از اکل ٹو ہوما اردو میں دو کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے کچھ دو سے جمع شروع ہو جاتی ہے لیکن عربی میں دو کے لیے الگ سے لفظ ہے ہیا پلس ہیا جب دو ہیا ہوں گے تو یہ بھی ہوما ہی بنے گے یہ بھی ہوما ہی بنے گے اور پتہ چل جائے گا آپ کو پیچھے اگر زیاد اور حامد کا ذکر ہوگا اور آگے ہما آ رہا ہوگا تو ہما سے مراد زیادہ حامد ہے اور پیچھے اگر زینب اور مریم کا ذکر ہوا ہے اور آگے ہما آ رہا ہے تو آپ سوال نہیں کریں گے جی ہما مذکر ہے کہ مونس کیونکہ پیچھے ناؤن زینب اور مریم ہے تو ہما یہاں پر زینب اور مریم کے لیے استعمال ہوا ہے نا ٹھیک ہے نا اچھا جی ہوا پلس ہوا پلس ہوا یعنی تین ہوا یہ بن جائیں گے جی ہم جیسے انگریزی میں آپ دے کہہ سکتے جی تو دے کے لیے ہوم کا لفظ ہے شی پلس شی دو شی ہو تو بھی دئی بنتا ہے انگریزی میں دئی بنتا ہے لیکن عربی میں مونس دے کے لیے لفظ ہے ہننا اوکے جی تو چھ میں نے آپ کو تھرڈ پرسن کے یاد کرا دیئے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالی نے مجھے جو دو ہاتھ دیے ہیں یہ پروناؤنز یاد کرنے کے لیے دیے جی میرا دائیں ہاتھ مذکر کے لیے بائیں ہاتھ مونس کے لیے ایک انگلی واحد کے لیے دو انگلیاں مسنا کے لیے اور پورا ہاتھ جمع کے لیے اوکے جی اور تھرڈ پرسن کے لیے اشارہ میں نے اس طرف کرنا ہے اس طرف تو میں پروناؤنس آپ کے سامنے بولنے لگا آپ نے اس طرح شیشے کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اوکے جی دائیں طرف ہاتھ کرنا ہے اور پہلا پروناؤن بولنا ہے ہوا ہوا اوکے جی اس کے بعد دولیاں کرنی اور بولنا ہے پورا ہاتھ کرنا ہے اور بولنا ہے ہم ہوا ہما ہم ہوا ہما ہم ہوا ہما ہم ہوا ہوما ہوم اوکے جی مونس کی طرف آج مونس صاحب کو ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ ہے ایک انگلی ہیا دو اب اکٹھے ہوا ہما ہم ہوم ہما ہونا ہوا ما ہوم ہیما ہونا ہوا ہوما ہوم ہیا ہوما ہونا یہ آواز اب تک آپ کی نہیں آئے گی زمائر نہیں آئیں گے ذہن میں لکھیے جی ٹھیک ہے جی سب ہا کے ساتھ ہے شروع سب کا آغاز ہا کے ساتھ ہو رہا ہے کے جی اب آ جائے ہم سیکنڈ پرسن کی طرف سیکنڈ پرسن دیکھے ہوتے ہیں یو مذکر بھی یو مونس بھی یو واحد بھی یو جمع بھی یو تو ایک یو ہی ہے جو سب کو کور کر لیتا ہے عربی زبان میں سب یو جو ہیں الگ ہوں گے اوکے تو جو مذکر یو ہوگا ایک اس کے لیے عربی زبان میں پرناؤن استعمال ہوگا انتا یو تین لیٹرز ہیں وائی او یو انتا کے بھی تین لیٹرز ہیں حمزہ نون اور تا یو مینس انتا یو اگر مونس ہوگی تو عربی زبان میں کہا جائے گا انتی انتا انتی انتا انتی انتا انتی انتا انتی, انتا انتی. عربی میں آپ دھوکا نہیں دے سکتے کسی کو سیدھی سی بات ہے لفظ ہی الگ ہے انتا جب دو انتے ہوں گے یعنی یہ دو انتا ہے یو اینڈ یو تو عربی میں بن جائے گا جی انتما انتما انتما دو انتی ہوں گی تو یہ بھی انتما ہی بن جائیں گی انتا کی جمع جو ہے وہ ہوگی انتم انتم اور انتی کی جمع جو ہے وہ ہوگی انتنا اوکے جی انتما انتم انتی انتما انتنّا. انتا, انتنا انتا انتما انتما انتما انتما اوکے جی اب لاسٹ دو زمائر واحد مذکر <زق بزکر> مونس دونوں کی ہی انا ہوتی ہے جیسے یہ انا کیا ہے میں انا میں مذکر بھی انا مونس بھی انا اوکے جی تو انا کو ہم یاد کریں گے ایسے انا دونوں ہاتھوں سے انا اوکے جی اب رہ گیا جمع والا لفظ تو انا پلس انا یا انا پلس انا پلس انا ٹو نہنو نہو کے مانا ہم اوکے جی تو انا کر لیں زمائر کی تعداد کتنی ہے چودہ چودہ نمبرز چودہ زمائر ہیں اوکے جی یہ چودہ زمائر ہیں جب بھی آپ سے آگے پوچھا جائے سوال کہ جائے کہ زمائر کی تعداد کتنی ہے تو آپ کا جواب ہوگا چودہ ل جی اب میں آپ کے سامنے پورے چارٹ کو رکھتا ہوں اور پھر آپ مجھے چارٹ سنائیں گے اور پھر ان ہم جملوں کی طرف چلیں گے زمائر کا چارٹ یاد کرنے کے لیے آپ سامنے کھڑے ہوں گے اس طرح یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دو ہاتھ مذکر کو واضح کریں گے دائیں ہاتھ سے ایک انگلی سے آپ واحد کو دو سے مسنا کو اور پورے ہاتھ سے جمع کو ظاہر کریں گے ہوا نا انتما انا نہم ہیا ہوما ہونا جی وا ما هم ليا ما هم نا انت انتما انتم انتي انتما پھر وا ما پھر بیچ میں ہونا جس کی آواز آتی ہے نا وہ ذرا قابو میں رکھے ہاں جی پھر ایک بار دوا <تصفح> <تصفح> <معشاءاللہ> جی کون سنائے گا سب سے پہلے جی عاصف हुआ हुमा हुमा मुझे पता नहीं चला क्या बोला ठीक है ना यानी आपको पता चल गया लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा नहीं मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आप हुआ हुए क्योंकि मेरे जहन में यह है कि हाँ इशारे जब तक करें बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है शाबश سامنے آ جائے ہاں انتن. ہاں اس طرح نہیں کرنا <laughs> آرام سے نا یہ جب آپ لائیں گے نا کو خود پتہ چلے گا آپ کون سا ضمیر بول رہے ہیں جی نیکسٹ <tans> جی فروخت <tans> सामने <hunna> جی, anta جی. Anta سامنے دیکھے سامنے دیکھ کے کہیں انتا یو انتما بوتھ آف یو انتم آل آف یو ہاں ہاں پہلے مزک کر کے بولتے جی اب مانس کی طرف ہیں شابش جی جی جی شابش بس ذرا جی نہیں دونوں ہی ہاں جیش ہاں ہاں ایکسیلینٹ ایکسیلنٹ جی آپ نے نا ان کی طرف دیکھنا ہے صحیح ہے ان سے مخاطب ہو کے پروناؤن بولنا ہے ان کے لیے کیا بولیں گے بس ٹھیک ہے یہ ایک ہی ہے نا اب آپ نے ان دونوں کی طرف انتما دیکھ کے مخاطب ہو کے اب آپ نے دیکھنا ان کی طرف ہے لیکن ساقب کے لیے پروناؤن بولنا ہے شا بش ہوا بس ساکب کے لیے اب آپ نے دیکھنا ہے ان دونوں کی طرف یہ ہے لیکن پروناؤن ان تینوں کے لیے استعمال کرنا ہے تینوں کے لیے ہم شا ٹھیک ہے اب آپ نے پروناؤن اپنے لیے استعمال کرنا ہے نا بس ٹھیک ہے اب آپ نے پروناؤن ہم سب کے لیے استعمال کرنا ہے ٹھیک پورا فوکس کرے اوکے جی جی آپ نے اپنے لیے زمین کیا استعمال کرنی ہے اپنے لیے کون سا پروناؤن استعمال کرنا ہے نا میرے لیے ہاں شاب اشمیر سے آپ بات کر رہے ہیں نا تو میرے لیے آپ کہیں گے انتا ٹھیک ہے اچھا آپ نے ہم سب کے لیے کون سا پروناؤن یوز کرنا ہے نہنو آپ نے ان دو کے لیے کون سا پروناؤن یوز کرنا ہے بات میرے سے کر رہے ہیں آپ ان دو کے لیے ہما اور آپ نے اب ان دونوں سے بات کرنی ہے ان دونوں کے لیے کون سا پروناؤن لائیں گے بس یہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے جب تک توجہ نہیں کریں گے بات آگے نہیں بڑھیں گی لاسٹ ٹائم پروناؤن ذرا بول لیں ایک مرتبہ جی بسم اللہ ہوا ہما ہم ہوما ہما ہنا انتا اللہ ارشد اللہ اللہ انتخروں کا